السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محسل حضرات جیسا کہ مولانا جلال الدین صاحب ہاسمی حفیظ اللہ کا بیان کا وقت قریب ہے میں مولانا جلال صاحب ہاسم حفیظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر جس کا عنوان ہے رجشد اس پر آپ جو ہے خطاب فرمائیں گے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آئیں دیش پر اور جو ہے اپنا عنوان رجشت پر جو ہے آپ روشنی ڈالیں اور ساتھ میں ہمارے ح اور مولانا اور ہمارے حفیظ سے ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد النقد هو رسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وقال على الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الله الرحمن الرحيم هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بيهم علماء کراؤں محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پیدان شماؤں اور بہن حکم مصنوعہ کے بعد پڑھی گئی آئے کے کریمہ کا ٹکڑا ہے سرجما اس کا ذہن نشن کر لیں یہ ہماری قوم ہے ہام یہ ہماری قوم ہے جس قوم نے اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود بنا لیے یہ اپنے موقف کے اوپر کوئی سلطانی بیہین کیوں نہیں لا رہے یہ ایسے کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی سات اور اس کے حقوق اگر کسی اور کو دے دیے جائیں تو سمجھو اس نے ایک اور محبوب بنا لیا وہ حقوق کسی اور کو دے دیے اللہ کے ساتھ ایک دوسرا محبوب بنا لیا, لیا. اس طرح بقوق دیتے جائیے معبودوں کی تعداد بڑھتی जाए جمع آئٹے کے نیما میں آ खा موجود ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شرط کے اوپر یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو علاق بنا لینا اس پر کوئی بھی سلطانی بہین نہیں علما بیٹھے کی چاہتا ہے میں یہاں سلطان کی تفسیر کر دوں اور سلطان کی جو صفت بیان ہے, اس کا ہے. تو سلطان کا جو لفظ ہے یہ تین لام کے ماد سے بنا ہے ہم کہتے نہیں فلا چیز فلا شخص کے اوپر مسلط ہو گئی اور کوئی چیز اگر کسی کے اوپر مسلط ہو جائے تو چیز غالب ہو جاتی ہے اور جس کے اوپر مسلط ہے وہ آدمی مغلوب ہو جاتا ہے اسی سے یہ لفظ سلطان جس کا ترجمہ دلیل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ دلیل جو کہ عربی لفظ تھا اسے استعمال نہیں کرنا لفظ سلطان جو دلیل کے معنی میں اس لفظ کو یہاں استعمال فرمایا ہے یعنی دلیلیں تو شرک کی بہت ساری دی جا سکتی شرک کا موقف صحیح ہے یہ دلیل شرک کا موقف صحیح, صحیح ہے یہ دلیل ہے شرک کا موقف صحیح ہے یہ دلیل ہے دلیلیں تو بہت دی جا سکتی ہیں لیکن ایسی دلیل نہیں دی جا سکتی جس سے اصل مغروب ہو جائے گے اصل کی سمجھ میں بات آ جائے کہ ہاں جو دلیل دی گئی ہے بالکل صحیح ہے اقل مغلوب ہو جانا ہے اور عقل جب مغلوب ہو جاتی ہے تو آدمی لاجواب ہو جاتا ہے وہ جواب نہیں رکھتا اور لاجواب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دلیل سلطان ہو یعنی ذہن و جماعت کے اوپر اس طرح مسلط ہو جائے کہ ذہن مغلوب ہو کر رہ جائے اور ذہن کی مغلوبیت کی بنا پر آدمی سے کوئی جواب نہ بن پڑے آدمی نہ جواب بنے ایسی دلیل کو عربی میں سلطان کہتے اچھے پر بہجن تو رائے بجن واو کی بلکہ کہہ سکتے ہو بجن کا ترجمہ کرتے ہوئے دل کی بہت زیادہ واٹ دلیل ایسی ہو کہ سننے والے کی مغلوب ہو جائے جس کے نتیجے میں وہ کوئی جواب نہ دے کے جواب ہو جائے بہیل لا کر کے اللہ نے غور نقطہ بتایا ہے کہ بہت بھائی بھائی دلیل لوگ پیش کرتے ہیں شرک کے موقف کی صحت پر کہ شرک سہی بظاہر بہت بڑی بڑی دلیلیں ہوتی ہیں اور بھاری بھاری اور بڑی وزنی دلیلیں ہوتی ہیں لیکن یہ وزنی دلیلیں کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں موقع ہوتی ہیں الجھی ہوئی ہوتی ہیں وہ دلیلیں الجھی ہوئے ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے اب ششو پنج میں مبتلا ہو جاتی ہے اور حیران کرتا ہو جاتی ہے اور آدمی چپ ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ایسی دلیل نہیں جائیے کہ آدمی کی سمجھ میں نہ آئے اور سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے آدمی کی عقل پریشان ہو جائے اور آدمی خاموش ہو جائے نہیں بلکہ عقل مغلوب ہو جائے ایسی دلیل ہو اور دلیل بالکل واضح ہو اس کے اندر کسی بھی قسم کا کمپلیکیشن نہ ہو کسی قسم کی تاکیف نہ ہو کسی قسم کا انچاؤ نہ ہو اور ایسی دلیل شرک کے موقف پر اگر ہے پہلے کچھ بنیادی باتیں ذہن میں رکھ لیں متفرس باتیں یہ مسفر باتیں ضروری ہیں موضوع کو سمجھنے کے لیے اور میرا جو مرکزی موضوع ہے یہ متفر اس مرکزی موضوع سے بالکل منسلک ہے ان کو اگر سمجھ لیا جائے تو میں آگے جو بات کہوں گا اس بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی चीज यह समझ लें कि एक आदमी जिंदा है और एक आदमी मर गए दोनों में कोई फर्क है या नहीं एक पॉल एक आदमी जिंदा है एक आदमी मर गए दोनों में फर्क है या नहीं है फे जिंदा है आदमी तो आदमी हरकत करता है बोलता है चलता है सोचता है हाथ उठाता पैर हिलाता है और जब आदमी मर जाता है तो ये सारी हरकतें ये सारे अमल खत्म हो जाते हैं یہ فرق بالکل بلی ہی ہے بلی ہی سمجھتے ہیں ایسی چیز جس کے اوپر دلی قائم کرنے کی ضرورت ہے آج گرم ہے دلی کی ضرورت نہیں جس کو شبھاؤ آگ کے پاس پڑا ہو تو آج کا گرم ہونا بال بداہٹ ثابت ہے اس کے لیے نظر کی ضرورت نہیں دلیل نظری میں دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نظر میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے بداہٹ میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے تو دونوں میں فرق بالکل بنی ہی ہے یہ آدمی زندہ تھا تو متحرک تھا مر گیا حرکت ختم یہ آدمی زندہ تھا عمل کرتا تھا مر گیا عمل حقیقت میں ترجمہ ہی مغومی حجی <سلام> کی روشنی <حضر> میں کیا ہے اللہ کے رسو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ہے انسان انفا امل جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منصفے ہو جاتا ختم ہو جاتا ہے کیا مطلب ہوا جب تک زندہ تھا عمل کا سلسلہ جاری تھا مر گیا تو عمل کا سلسلہ ہو گیا منصفے ہو گیا زندہ تھا دے سکتا تھا زندہ تھا لے سکتا تھا زندہ تھا نفا پہنچا سکتا تھا زندہ تھا نقصان پہنچا سکتا تھا سیما یملی ایسی چیزوں میں جس کا وہ مالک تھا مر گیا تو اب یہ سارے امال نہیں کر سکتا اس لیے کہ لینا دینا نفا پہنچانا نقصان پہنچانا یہ ساری چیزیں امال ہیں اور جب تک آدمی زندہ رہتا ہے تک تک یہ آمال جاری رکھتے ہیں مر گیا حضیث پاک میں تقام آمال کا سلسلہ ختم ہو گیا اب آئے گی مدد وما ذلك عن الله العزيز ولا تزل واضرة بذر أخرى وإن قدرم الثبت للاحم لها لا يهمل منه الشيء ولو فعنها خربا إنما تنزل الذين يخشون ربهم وعطاموا الصلاة ومن تذكى فإنما يتذكى لها فيه وإي الله المصير وما يستغل أعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا مما يَسَّلِ <وَلَأَمْوَات> ده ده اللہ ہے اے دنیا کے تمام انسانوں یا اے دنیا کے تمام انسانوں پر تم سب اللہ تبار مسالہ کے محتاج ہوحمید فقیر کی ضد غنی دنیا کے تمام انسانوں تم سب محتاج ہے واللہ هو الغنی ہوحمی اللہ ہی غنی ہے اللہ ہی مالدار ہے اور حمید ہے قابل تاریخ آگے فرمایا گیا کم ویاتی بخلق جدید اگر وہ چاہے تو تمہیں فنع کر دی اور دوسری مخلوق لے آئے نئی مخلوق لے آئے ممازاری کا روایجی تمہیں مٹا کر کے نئی مخلوق لانا یہ جی اللہ سبارے بتا کچھ بھی بھائی میں آگے فرمایا گیا ولا تَذِرُ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کل قیامت کے دن ہر آدمی نفسی نفسی میں ہوگا کوئی ایک نیکی کسی کو دینے के लिए तैयार نہیں ہوگا ماں اپنے بیٹے سے بہت قریب ہوتی ہے لیکن ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا یوں میں یا پھر مروں گی نفری اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ امر ہی وہ آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا اپنی بیوی سے بھاگے گا اپنے بیٹوں سے بھاگے گا شام شنی اور ہر آدمی کے لیے اس وقت ایک حالت ہوگی جو حالت بے نیاز کر دے گی اس کو بے پرواہ کر دے گی اس کو کہ کسی کی طرف کو بالکل استفاق کر سکے صاحب واضح کی کوشش سے بیان ہو جائے کیا مطلب ہے یہ مہربانی فرمائیے آج تفصیل ہے آپ مہربانی فرمائیے ہمیں یہاں کی بات کرنی ہے آج کے بہت جو ہے Walking a one in the area Over 5 scores Never 이동 Had Some, had Some, they were closer You got sound The voulait area Where do you shepherd me from? Right now We have round the area The goat shepherd There is an analytic So then Standing اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے وہ یاسیب خلقی جدید اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ پر لے آئے یہ چیز اللہ تبارک و کے اوپر کچھ بھی مشکل نہیں ہے کوئی نف کسی نف کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اس کی وضاحت تو خود قرآن میں ہے ہم کو مزید تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن حکم نے خود اس کی تفصیل کر دی ہے کیا فرمایا اس کے بعد کیا فرمایا یاد کرو وہ دن ڈرو اس دن سے تجزن عبد لا له لا منها لا <تصف> فرما اور کیجیے پہلی بات کیا کہیں گے کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے بتلا نہیں دے سکتا کیا مطلب ہوا کہ اے اللہ یہ بندہ گنہ ہے اس کو چھوڑ دے مجھے اس کی جگہ میں محفوظ کر اس بندے کو جنت میں ڈال دے اور مجھے جہنم میں ڈال دے یہ ہے جزاؤ نف انم کوئی نف کسی نفس کا بدلہ نہیں دے سکتا یہ بدلو وا شپات اور کوئی بھی سفارش اس نفس کی طرف سے قبول نہیں کی جائے سفارش قبول نہیں کی جائے سفارش کرے اے اللہ یہ بندہ ان ان گناہوں کے اندر مبتلا تھا اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں تو اس کو بخش یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو جس میں انبیاء کرام ہیں صدیقین ہیں شہدا ہیں کوالٹی یعنی اولیائی کرام ہیں ان میں سے جس کو چاہے گا جن لوگوں کو چاہے گا سفارش کی اجازت دے گا اور وہ سفارش کریں گے ان کے حق میں جن کے حق میں سفارش کیے جانے کا اللہ حکم دے گا مکمل سفارش کا مالک اللہ ہی دے رہا ہے. سفارش کا حکم وہی دے گا اور جس کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے کہے گا انہیں کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی جی <سؤال> ورنہ وہاں تو کوئی بات نہیں کر سکتا کے اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح کا صفا یوم یقوم الروح ول صفا ملائکہ حضرت ابراہیل کے ساتھ سب در درسک بڑے ہوں گے لا المون بات نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں کر سکتے الا من له الرحمن مگر اللہ جس کے لیے اجازت ہے چلو اس کے بارے میں بات کرو ہمارا جزن ہے اب بات کرو اچھا ان لوگوں کے بارے میں ضم کیا جائے گا یہ تو معلوم ہے کہ اللہ قبارک و تعالیٰ نے جن کے اوپر انعام کیا ہے وہ چار گروہ ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے کون ہے وہ اے وہات جو منام علیہ ہے جن پر کیوں انعام نہیں وہ کون ہے اللہ نے بتا دیا رسولین وس یہ چار کرو انہی لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کے لیے کھڑا کرے گا جن کو جانے گا اور اجازت دے گا خود سفارش کی اور جن کے بارے میں سفارش کی اجازت دے گا اسی کے بارے میں سفارش کریں گے ہر ایک کے بارے میں نہ تو سفارش کی اجازت ہوگی اور نہ ہر ایک کے بارے میں سفارش کریں گے مسلم شریف کی ایک روایت پیش نظر رکھتے ہیں. <تصفح> پوری حدی سے ایسے ہی کتابوں کی حضرت ابوی اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کی ہر نبی کی ایک دعا لازمن قبول یوں تو اللہ تبارکوں کی قبول کرے اور جو دعا چاہے قبول نہ کرے اللہ تبارک مطالعہ نبیوں کی جو دعا چاہے قبول کرے اور جو دعا چاہے نہ قبول کرے لیکن ایک دعا کے بارے میں اللہ تبارک مطالعہ نے کروا دیا کہ ہر نبی کی ایک دعا میں لازم قبول بارے میں میں کہتا ہوں کہ لازمی طور پر قبول کروں گا اب یہ بات تو نبیوں کے لیے کہہ دی گئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے احساس فرمایا جل نبی زندا ہر نبی نے اپنی دعا جلدی کر ڈالی یعنی دنیا ہی میں اس کو خرچ کر دیا اور دعا قبول ہو گئی ہر نبی کی دعا دنیا ہی میں خرچ ہو گئی اور ان کی وہ دعا اللہ کے واضح کے قبول کر دی گئی لیکن رب اللہ, اللہ علیہ وسلم نے سنایا وہ لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا عربی کا تعلق ہے جانتا ہے کہ خے بے کے ماتے میں پوشیدہ اور ہر درجہ پوشیدہ رہنے کا موقع پایا جاتا ہے کوئی چیز کئی پاسوں میں چھپی ہوئی ہو انسان جنگاہوں سے بالکل پوچھل ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے خب ا غلط خب ہو خی بے حمدہ وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا اسی مادے سے کس طبا <asthma> اور ہم نے عربی کی ایک ادبی کتاب کے اندر ایک مضمون کے اندر یہ پڑھا تھا جہاں چوہے کا بیان ہے اس نے کیا ہے الفارو الفارو یکوہا اپنے دل میں چھپ جاتا ہے اب دیکھیں یہاں وہی لگتا ہے چھپ جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ چوہا جب بل کے اندر چھپ گیا تو دکھائی تھوڑی دے گا یعنی مکمل نظروں سے اچھل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سل سماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہوا میں نے دنیا میں خرچ نہیں کی تمام نبیوں نے اپنی دعا دنیا میں خرچ کر ڈالی لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کر رکھی ہوئی کیوں دنیا میں میں نے خرچ نہیں کیے کیا خرچ کروں گا میں شفا اکل امتی قیامت قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے اب ہر آدمی خوش ہو گیا ہر آدمی خوش ہو گیا کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی لازمی طور پر قبول ہوگی یہ تو تے قبول ہونی ہی ہے لیکن ان کے بارے میں قبول ہوگی جواب دیا گیا آخری ٹکڑا ہے ان شاء اللہ وہ پہنچے گی نالا انارو تمہارے پہنچنا چاہیے ہر کس نہیں پہنچتا ہے اور ہر کس نہیں پہنچے گا قربانیوں کا پور یا گوشت یا نالا انارو میرے پہنچنا فی یہ سفارش پہنچے گی عشاء اللہ کن کو مما کمی متی تھا میرے ان امتوں کو پہنچے گی اور میری سفارش ایسے لوگوں کے بارے میں ہوگی جنہوں نے ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا صرف شرک نہیں ہے نہ تو بلائی شہید تھا تھوڑا بھی ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا توحید تھی لیکن اس میں شرک کی آمیزش کرنی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی توحید پسند نہیں ہے خالد اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین خالف پسند نہیں ہے عید بھی چاہیے تو پیور چاہیے ورنہ ملی ہوئی توحید شرک کے ساتھ یہ تو کفار مکہ کے پاس ہوتی تھی وہ को اللہ کو نہیں مانتے تھے اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ حیرت انجوس خورا حسن نے بیان کیا کہا گیا ہے میرے حبیب آپ پوچھو کل منسوخ میرت سمائی والا آپ ان سے پوچھیے کہ تم کو آسمان سے اور دن چروی کون دیکھا ہے عملی کو سما والا استاد کون قوت, و قوت کا مالک ہے آسمان سے روزی دینے والا کون قوت, الشنوائی, قوت کا مالک کون اور کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے معاملات کی تجویز کون کر رہا ہے امور کو منظم کون کر رہا ہے پتا یا کون منظم بتائیں اللہ دیکھیے روزی اللہ ہی دیتا ہے آسمان اور زمین سے سوال کر لیجئے ان کا فالک کون ہے دیکھ رہے عقیدہ پھر ان کو مشرق کیوں کہا گیا اس لیے کہ یہ ایک معبود کو مانتے ہوئے اور بہت سارے معبودوں کے بھی ماننے والے تھے سبھی لوگ ان کا ایک حیرت انگیز جملہ حیرت کے انداز میں اللہ سبارک تعالیٰ نے سورہ سوات میں نقل فرمایا ہے واحدا انہا تا تو تمام معبودوں کو ملا کر ایک معبود بنا دیا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمام معبودوں کو ملا کر ایک محبوس بنا دیا انہیں یہ تو بڑی یہی بات ہے یعنی اللہ کو معبود ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی معبودوں کو مانتے تھے دیکھیے یہی شپ ہے ایک معبود کو الح واحد کو مانتے ہوئے دوسرے معبودان بھی گڑھ لینا یہی تو در حقیقت شدت ہے نشیب کہتے کس طرح تو سفارش بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے کریں گے اور وہ دعا کی لازمن قبول ہوگی سفارش بھی لیکن لوگوں کے حق میں مسلم شریف کی روایت صاف طور پر کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہوگا اچھا کیا ایمان والا بھی شرک کر سکتا ہے ایمان کا دعوی کرنے والا جی ہے دوری کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا بِاللَّهِ مشرقون. ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مشرق دیکھیں ایمان کے ساتھ ساتھ یہاں شف موجود ہے اور اللہ تمہارے خودہ کو ایسا ایمان جس کے اندر شف کی آمیزش ہو پسند نہیں ہے نہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے نہ ایسے لوگوں کے لیے آمن ہے. دلیل دلیل, دلیل, دلیل نظیب ظلم وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی جہاں ظلم سے مراد تمام متفر متفقہ کی شرک ہے یہ وہی شرک یہ وہی ظلم ہے جس کے بارے میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے سامنے تذکرہ کیا تھا کوئی اور ظلم ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے شرک کو ملتوی نہیں کیا شرک کی آمیزش نہیں کی ایسے لوگوں کے لیے امن ہے دنیا میں تو رات رکھیں اور او ایسے ہی لوگ یعنی اللہ کو مطلوب کیا ہے توحید خالص ایسا ایمان اور ایسی توحید اللہ کو مطلوب نہیں ہے جس میں شرک کی آمیزش ہو ورنہ ایسی توحید تو شرقی نے مکہ کے پاس بھی تھی وہ بھی اللہ کو بھی حاضر کروا مان لیا تھا نہ مان لیا تھا, تھا نفع دینے والا نقصان دینے والا آگے بڑھیے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا عیسائی کیا کہتے ہیں کہ انسان گنام کر کے ناپاک ہو گیا اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے تو رحیم کے خلاف ہو اور اگر سزا نہیں دیتا ہے تو اس سے قانون عادل کے خلاف ہو اللہ عادل بھی اور رحیم بھی تو اللہ نے طریقہ یہ نکالا کہ اپنے بیٹے کو نعود مل ایسار اسلام کو بھیجا انہوں نے تمام انسانیت کے گناہ اپنے پر لے لیے پر گئے. اس طرح انسانیت کے تمام گناہوں کا ذمہ دار ہے یہ تو بات اور بگڑ بھی گئی بھی. خطا کوئی کرے سزا کسی کو ملے تو انسان کرے اور اللہ کے بیٹے کو سزا دے نو اور اللہ کا بیٹا ماننا تو اتنا بڑا شک ہے کہ اس سے بڑا شک تو کوئی ہو ہی نہیں بنتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں ایک تفدر و ودا کی بات ہے وہاں ایسے سے جملے ارشاد فرمائے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ عقید ولدیت یعنی کتنے ماننا اولاد ماننا وہ خود بڑا پاپ ہے سب سے بڑی گالی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس لیے فرمایا وفال تفدر رحمان والدہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے ولد بنا لیا ہے اولاد ہے رحمان کی آگے کیا فرمایا گیا دیکھیے تکالیم تفریح رجوال حتم یہ اتنی بڑی بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ حد سے گر اتنا بڑا گنا اللہ کے لیے سب سے بڑی گاڑی ہے ش ولازر واضح وزرا اخرا کے اندر ایک طرف تو عیسائیت کا رہے ہیں جن کا عقیدہ ہے کفارہ کہ گناہ انسانوں نے کیا اور طور پر حضرت علیہ السلام کو تریف دے دیے نیس ولا تذر تم وزرا اس سے ان لوگوں کا سرت ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیسا بھی عقیدہ رکھو کیسا بھی عمل کرو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے بس کسی سے نسبت قائم کرو یہ نسبت کافی ہے نسبت کافی نہیں نسبت کافی نہیں ہے جب تک آدمی عمل نہیں کرتا اپنا عقیدہ درست نہیں کرتا تب تک نسبت صرف کافی نہیں ہے اگر صرف نسبت کافی ہوتی بغیر اور عقیدے بغیر, بغیر عقیدے اور عمل کے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی قانون اتارنے کی کیا ضرورت تھی یہ پورا پرانے حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار عادی پھر عمل کی ضرورت کیا ہے عقیدے کی ضرورت کیا ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ کسی اللہ والے سے اپنی نسبت قائم کر نسبت کب کام آئے گی جب آدمی کا عقیدہ صحیح ہو اور آدمی کے اعمال صحیح ہو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بناتے وقت پانی وغیرہ دے دیا کرتے تھے کچھ خدمت کر دیا کرتے تھے ایک دفعہ وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے کچھ معلوم بلکہ, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیشیش کی ان کی خدمت دے کر کے حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ہاں کیا, کیا کہ اللہ کے رسول رسول جنت میں آپ کی رفاقت مسلم جنت میں جہاں آ گئے میں بھی آپ کے رہے؟ بھی کا بھی اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت صاحب کرام بھی عجیب و غریب لوگ تھے دولت نہیں مانگ رہے نہیں مانگ رہے مکان نہیں مانگ رہے جنت تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے یہ فرمایا اس کے علاوہ کچھ مانگو یہی تک کہ بعد لوگ رک جاتے حالانکہ پوری آگے تک ہے پہلا पहला تو یہی چاہیے بس اور کچھ نہیں جنت میں آپ کی سہبت جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے تو آپ نے یہ نہیں کہہ دیا چار جو مانگا دے دیا نہیں بلکہ آپ نے ایک بات سنگائی بھائی کا دقت رکھی سوجود تو میری مدد کر کس کے اوپر کس کے اوپر یہ تو رفاقت چاہتا ہے اور میری سہبت چاہتا ہے جنت کے اوپر اس بات کے اوپر تو میری مدد کر کیا مدد کر کیسے مدد کر بے کی سوجو زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے اگر صرف اتنا ہی کافی ہوتا کہ آپ سے کوئی چیز مانگ لی جائے اور آپ اسے دے دیں آپ مختار کا آپ صلاح سمجھ تو یہ کہنے کی ضرورت ہے ظالی کا بے قصرتی سوجو یا آئنی اللہ نفس کر بھی کسرتی سجدہ اپنے زیادہ سے زیادہ نمازیں پر میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک کروں گا سفارش کرے دے گا تو میں تیرے بارے میں سفارش کروں گا تو میری مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی تیاری کر جی امام احمد احمد قال قال اللہ علیہ مسنط احمد کے اندر آئے اللہ اللہ ایسے ہی رضی اللہ, ابو رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے قبل کی پیار کی جانتے کہاں مضمون ہے مقام ابوا میں مضمون ہے مدینہ سے چل کر کے اگر آپ مکہ کی طرف آئیں تو راستے میں ایک مقام پڑتا مقامِ ابوا آپ صلی اللہ وسلم بہت چھوٹے تھے اور آپ کے والد ماجد عبداللہ کی لونڈی لوڈی امن بھی ساتھ میں تھی اور آپ کی والدہ لیے ہوئے مکہ آ رہی تھی مقام ابوا میں طبیعت زیادہ خراب ہوگئی اور وہیں دفال ہو گیا وہیں پر کر نظریا گیا مشرقین نے ایک دفعہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی روحانی اذیتیں دی گئی ذہنی ادیتیں دی گئی جسمانی ادبیتیں دی گئی بہت تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے ہم لوگ تو بنا بنایا حلوا کھا رہے ہیں بہت محنتیں کی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ کا آدار اپنے بچوں کو کٹوا دیا اپنے بیو بچوں کو چھوڑ دیا اپنا تیار چھوڑ دیا سب کچھ قربان کر دیا ہم لوگ تو کیا کر مر رہے ہیں کرام نے سب کچھ قربان کر دیا تب اللہ نے مجھے بارے میں فرمایا رضی اللہ یہ جی سے راضی ہو گیا نہیں یہ جی بھی فرمایا اللہ ان سے راضی اللہ سے راضی, راضی. راضی ہو گیا تو بات کی نہیں ہو جی. اللہ تبارک دیا اللہ ان سے راضی اللہ سے راضی مقامِ ابوا میں تاخیر مضبوط کر دیا گیا ہے ایک دفعہ زمین تکلیف اور روحانی تکلیف پہنچانے کے لیے مشرقین نے یہ خبر پھیلا دی کہ وہ کب اخاڑ کر کے دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا آپ صاحب کرام کا لشکر لے کر کے مقام ابوا پر پہنچے تاریخ کی کتاب سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں یہ غزوہ ابوا کے نام سے مشہور ہے اس وجہ سے آپ وہاں پہ شکلائے تاکہ ماتو کبھی بالکل بچی نہ ہو آپ اسی قبر پر آئے اور حضرت کہ اپنی ماں کی پکر کی آپ فبا کا آپ اپنی ماں کی قبر پر آئے رو پڑے صاحب کرام نے آپ کو روتا دیکھا وہ بھی رونے لگے دل بڑے نرم سے صاحب محمد اپنے درمیان تو بڑے رنگیاد ہمیں لوگ لڑ رہے ہیں دوسرے لوگ کیا کیا ہم سے مفتے بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کوئی بات ہے تو بیٹھ کیسے سمجھا لیا جائے کوئی غلطی مس انڈرسٹینڈنگ مقصد کیا ہے ہمارا اور آپ کا یہ کہ ذرا مستقیم کیا ہے اگر ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے ہم اس کی درست یہ کر دوسرے لوگوں سے غلطی ہو رہی تو وہ درست کر لیں وہ مطلب یہ ہی اور کیا ہے سب کچھ سب کو جنگت کی بنا چاہیے اس کے علاوہ اگر کسی کو کسی چیز کی تلاش ہے تو وہ جھگڑے ہر ایک کو جنگ کی تلاش تو صحابے کے رام قتل بہن کی رشتہ بن سکتا ہے روحما तो گئی اپنے درمیان بڑے رکھیں رضی اللہ میں اس हम ہے وہ ہل قے تو بڑے شما اور رسم بات ہی ہو تو فولاد ہم آپس میں جوسم پیدا کریں ہماری ختم ہو دنیا میں جہاں اچھا مسلمان ہے خدا کی قسم سب بھوتے کھائے اور دوسرے لوگ خوش ہوئے اچھا ہے آپ آپس میں لڑ رہے ہیں منتشر ہے یہ جن کا شیخہ بکھر گیا ہے بکھرنے دو اور یہ یاد رکھیے کہ دو بلوں کی لڑائی میں فائدہ ہمیشہ بندر کا ہوا ہے دو بلیاں اگر لڑی ہے تو فائدہ بندر کا ہوا ہے تیسرا فائدہ اتھا لے ہے پڑے آپ رو پڑے آپ کو دیکھ کر کے صحابہ کرام رو روپئے آپ نے فرمایا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ماں کی مففرت کی دعا کروں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں کی مففرت کی دعا کروں نے اپنے رب سے اجازت کہ اے اللہ میرے رب مجھے جی اجازت ہے تو میں اپنے ماں کے لیے دعائیں مقصد کروں بخشیش کی دعا کروں کی اللہ سے دعائیں مختر کی اجازت نہیں دی زیارت کی قبر کی اجازت, اجازت ہے اللہ تبارہ تو تم قبروں کی زیارت کرو کروا کی موت اس لیے کہ اپنے موت کو یاد کیا دیکھیے عربی میں فے جو آتا ہے نا. فے فے بھی آتا ہے ماں قبل میں جو کہی ہوئی بات ہے ماں بعد میں اسی ماں قبل کہی ہوئی بات کا حاصل بیان ہوتا ہے کیا مطلب قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہے تصویر پہ تو قبروں کی زیارت کی اجازت اس وجہ سے دی گئی کہ آخر یاداتی ہے موت یاداتی ہے لیکن کسی ایسی قبر پر آپ پہنچ جائے جہاں موت یاد نہ آئے تو ایسے قبروں کی زیارت ممنوع ہے اس لیے کہ سبب سبق باقی نہیں رہا سبب باقی نہیں رہا وہاں ٹوٹی ہوئی قبریں میں خستہ حال خبریں میرے بخاری کے استاد مولانا سعید احمد صاحب عالم پوری کہتے ہیں کہ حج کا شرف حاصل ہوا حج کرنے کے لیے گیا تو مجھے آپ کے محترم حضرت ایک ہم نے دیکھ ایسی عظیم المرد ہستی کی خبر کو دیکھ لوں کہاں میں جن البر کدھر میں پریشان ہوں ایک آدمی سے جو ادھر ٹہل رہا تھا میں نے پوچھا کہاں کیا ہے آپ کہا میرا مدینہ مدینہ کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت عثمان غنی سے خبر کدھر وائن قبر عثمان جو ہے توڑ بروڑ کر کے بولتے ہیں حضرت عثمان خبر کہاں بول معلوم بولتا ہے ملومنی. لازلی. ملومنی. اس لیے سب سے اچھی خبریں سب سے اچھی قبریں ایسی قبریں دیکھ کر وہ وہ جگہ ہے جہاں آدمی کی آخری منزل ہے اس کو دیکھ آدمی بتائی ہو جاتی ہے ٹوٹی بھی خبریں آدمی. آدمی کو مرنے والے کی بے بسی کیا آتی گیا آتی. حضرت عثمان نلی رضی اللہ تعالی کے بارے میں جب کبھی اب کا تسکر آتا تو اتنا روکے کہ ریش مبارک آنکھوں سے کر ہو جاتی آپ سے پوچھا گیا کہ جب جہنم کا تسکر آتا تو آپ اتنا نہیں روتے گل شراب کا تسکر آتا آپ اتنا نہیں روتے حسر نشر کی بات آتی تو آپ اتنا نہیں روتے لیکن خبروں کا تسکر آتا تو آپ بہت روتے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مرنے کے بعد انسان کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اس منزل میں جو کامیاب ہو گیا गया اگلی منزلوں میں کامیابی کی راہ ہموار ہو جاتی ہے اور اس منزل میں جو ناکام ہو گیا اگلی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے यह یہ ہے اسلام نشبر کا تصور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چاہیں مخصرت کرا لیں ایسا نہیں اگر یہ میں ہوتا تو آپ اپنی ماں کی مقفرت کی دعا ضرور کرتے اور اللہ سے اجازت مانگیے اپنی اجازت نہیں دیجیے اس کا مطلب یہ کہ قریبی سے قریبی رشتے دار اگر شرک پر مرا ہے شرک پر انتقال ہوا ہے تو نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ نبی کے لیے گنجائش ہے نہ مومنی کے لیے کہ وہ اس کے لیے مفترت کی دعا کرے یہی بات پورے توبہ جار میں پارے میں وہ نبی نا آمنو اینت سب ضرور مشرقین وہ کانو <فُرْبًا> نبی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں مومنین کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں وہ شرک کرنے والوں کے لیے دعائے مقصد کریں رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. لیکن ماں انسان کی سب سے زیادہ قریبی ہوتی ہے قبر اللہ اللہ کی زیارت کی, کی اجازت ہوتی گئی دعائے مقصد کی نہیں دی گئی اسی طرح آپ کی سمندا یہ تھی کہ میرے چچا ابو طالب نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے. میں جس جی مشن کو لے کر بھیجا گیا تھا میرے مقصد میں جنہوں نے کافی ساتھ دیا ہے تو آپ ابو طالب کے اور کہا کہ محترم آپ میرے کان میں اللہ کی توحید اور میری رسالت سے اقرار کر لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول کلبا صرف پڑھ لے تاکہ میرے بچے زندگی بھر تو میں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا توحید قبول نہیں کی تیری حفالت کا اقرار نہیں کیا اب مرتے مرتے کیا ہی قرار کروں ابھی لوگ جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ مجھے آر بلائیں گے میرے بچے مجھے نار پسند ہے آر پسند ہے اور اس طرح ان کی موت اپنے آبا و افتاد کے دین پر ہوئی اللہ کے رقص صلاح کو بڑا طلب ہوا آپ کی تقسیم کے لیے آئے سے قریب صورت اللہ کا حدیمہ محبت آپ جس کو پسند فرمائیں ہے جس سے محبت کرنا ہے آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جس کو چاہے دیکھیے ہدایت مکمل اللہ کے کیا جسے چاہے جنت سے جسے چاہے جہنم سے جسے چاہے جنت کا راستہ بتائے چاہے نبی کا ہمارے حمید آپ اپنے ذہن پر اتنا باہر کیوں دے رہے ہیں آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا آپ پہنچانے کے مکمل بنائے گا آپ بات کو پہنچا دیجیے بس ہدایت دینا یا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے یہ بنیادی بات نشین کرنے کے بعد اب تھوڑا آگے بڑھیے کہاں سے پیدا ہوتا ہے تصور کہاں سے بگڑتا ہے فکر کہاں سے تجھ ہوتی ہے جانتے کہاں سے ملک اور ملک کے تصور کے غلط ہونے ہوئی ملک اور ملک کا فرق ہے ملک کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر قبضہ اور ملک کہتے ہیں اس چیز کے اوپر تصر اس کو مثال کو پہلے میں پیسہ دے کر کے یہ دستی خریدوں گا یہ ملک ملک اب اس کے بعد میں ناپ صاف کروں یہ تصلو کسی دکان پر یہ دستی رکھی ہوئی ہو میں اٹھا کر کے ناپ صاف کروں بہت مارے گا دکان والا وہ کہے گا کہ تصور سے پہلے ملکیت لازم تھی اور ملکیت پیسے سے حاصل ہوتی ہے تو تصور سے پہلے ملکیت لازمی جیسے دستی سے ہم اس وقت تک فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک سچی پہلے اس پر ہماری ملکیت ثابت ہوئی اسی وجہ سے عورت کے اوپر تصور کرنے سے پہلے مہر لازم ہے اس لیے کہ مہر کے بارے میں کوام یہ کہا ہے کہ مہر یہ مل کے متاث آئے جو آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے مل متاع فائدے کی ملکیت کا احواز آپ مہر اس کا احواز ہے مہر مل کے متاح کا ہے آپ ایسے ہر عورت سے سمجھو کیوں کر سکتے بہت مار کھائیں گے تو عورت سے سمجھو کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس پر آپ ملکیت حاصل کیجیے مہر رکھیے اور اس کے جو شرائط اور آداب ہیں وہ پورا کیجئے جب آپ کی ملکیت میں آ جائے اس کے بعد پھر ملک شروع ہوتا ہے پھر تصورد کر سکتے ہیں آپ اللہ قبارک بتا نے ملک اور ملک دونوں کی نبی فرما دی ہے انسانوں سے جی کوئی بھی انسان نہ کوئی ملک رکھتا ہے نہ ملک رکھتا ہے اللہ نے فرمایا اللہ ملک کا مالک ہے دوسری ملک منتشا جس کو چاہے ملک دے وطنت ان ملک کا من جس سے چاہے ملک کو چھین لے مالک <تَشْعَا> <تَشْعَا> اللہ. اللہ اور ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سبھا میں شاخ سماجی کو تین طریقے ہیں کسی چیز پر ملکیت تین طریقے یہ تین طریقے اگر منفی کر دیے جائیں تو ملکیت کے مکمل نفی ہو جاتی ہے. بات سمجھ نہیں آ رہی میں پڑھتا ہوں دیکھو आदमी एक कंपनी का मालिक होता है कंपनी खरीदता है कंपनी का मालिक हो गया होलसेल मालिक वही है अकेला मिल्कित का एक तरीका तो है, यह कंपनी का आदमी मुकम्मल मालिक हो जाए मिल्कित का, का, का एक दूसरा तरीका है कि आदमी पूरी कंपनी खरीदने के लायक है पार्टनरशिप कर लेता है आधा तेरा आधा मेरा या दो चार मिल करके कंपनी खरीद लेते हैं यह शेष پارٹنرشپ اور چلو پوری کمپنی بھی اس کی نہیں ہے پارٹنر شپ بھی نہیں ہے سپورٹر سپورٹر سپورٹ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ملکیت کے ان تینوں طریقوں کی نقی کر دی غور کیجیے لیکن لا پورا ضرورت والا آسمانوں اور زمینوں میں وہ ایک ذرا تھر در کے مالک نہیں ضرورت یعنی یہ آسمان اور زمین چپا چپا ہر ایک شے کے اوپر اس کی مکمل اور مستقل ملکیت ہے اب کمپنی اللہ کی تصرف تصر دوسرا کرے گا جراض میں کر کے دکھائے یہاں بغیر اجازت کے تو کوئی آدمی کمپنی میں داخل نہیں ہو سکتا تصرف تو جوڑیے تصرف تو جوڑیے تو زمینوں اور آسمان یعنی کہ مجموعہ ہم کائنات ہے کائنات میں وہ ذرہ برابر ملکیت نہیں رکھتے اچھا تو مالک نہیں ہے مکمل تو پارٹنر شپالا کائنات میں پارٹنر شپ بھی نہیں ہے کسی کی شرکت بھی نہیں ہے چلو سپورٹر سپورٹر کی وجہ سے زہر کمانے آتا ہے پیٹ زہرے پیٹ اب پیٹ پیچھے ہوتی ہے پیچھے سے آدمی سہارا دیتا ہے اس میں سپورٹ سپورٹ ہماروں کو نہیں ملکیت کے یہی تین طریقے کی تردید کر دی گئی کوئی مکمل مالک بھی نہیں ہے کوئی پارٹنر بھی نہیں رکھتا کوئی سپورٹر بھی نہیں ہے ہوا کہ مکمل ملکیت اللہ سبارک تعالیٰ کے لیے ثابت ہو گئی اسی وجہ سے پورے جن کے دوسرے روپ کے اندر اللہ سبارکالہ نے خود اپنے حبیب سے یہ کہا کہ آپ بول دیجیے اعلان انما کر ربی صافجیے <coughs> <luggage czyhing> <tinham ido eles> اپنے طالبہ کو بتایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جہاں آتا ہے انبی کا خبر مبتدا میں منحصر ہو جاتی ہوتا ہے نا سبجیکٹری بھی خبر جیسے میں بولوں میں ایک انسان ہوں یہ بشرون خبر یعنی میرے بارے میں بشہ کے خبر کی جا رہی تو انا مسئلہ ہے بشرون خبر ترجمہ کیا ہوا میں ایک انسان یہ میں ایک انسان یہ ہو. اب کی نماز کرتا ہوں یہ سکمافر پہلے کیا تھا انا بشر مبتلا کا میں ایک انسان نافی ہوں اب ان نما نہ بھی کروں انا بشروں اب ترجمہ کیا ہوگا میں بشر ہوں نہیں ہے میں بشر ہی جی ہوں ورنہ میں کا مفاد سے کیا مطلب ان نماز آنے کی ضرورت نہیں تھی خبر مبتلا میں مکمل محسوس ہو گئی میں انسان ہی ہوں یہ اور بات ہے ہاں یہ بھی میں سمجھ لینا بالکل تمہاری کا نہیں تم میں مجھے بہت گہرا فرق ہے کیا میرے اوپر وہی آتی ہے تمہارے اوپر وہی نہیں آتی اور اس سے بہت بڑا فرق ہو گیا بہت فرق واقع ہو گیا میرے اوپر جبرائیل آتے ہیں تمہارے اوپر جبرے نہیں آتے. وجہ جس کی وجہ سے روا کیا گیا کہ کی مکمل ہر ایرا دیرا ہر نفو سارا بولتے طرح نفی کرتی گئی فرمایا گیا ان شروع جبکہ کھانا بشروم کہہ دیا جاتا کافی تھا لیکن ان نما کا مفاد یہ ہے میں بشر ہی ہوں بشریت میں, میں تمہارے برابر ہوں لیکن جہاں تک مقام مرتبے کی بات ہے میری دوسری حیثیت ہے اس حیثیت میں تم سر برابر نہیں کر سکتے میرے اوپر وہی آج ہی ہے یہ لانے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی میں نے دیکھا اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اسے کچرے کی ٹوکری میں ٹوکری میں میں ڈال دیا اس کے بعد ایک پیپر دیکھتا ہوں میں کاغذ دیکھتا ہوں اس پر اللہ کا نام ہے یا اس کے رسوم کا نام ہے اللہ لکھا ہوا یا مسلمت دکھاؤ چلو اللہ اب کیا کرتا ہوں اس کو پھینکتا تو نہیں بڑے عدد سے میں رکھ دیتا ہوں کہ کسی پاک مقام پر اس کو رکھوں گا یا کسی دریا میں پھینکوں گا کاغذ کاغذ برابر ہے کہ وہ کاغذ دوسرا وہ کاغذ دوسرا ہے کاغذ کاغذ برابر لیکن قابل احترام ہستی کا نام لکھا ہو اور ایک کاغذ کاغذرام بات نہیں لکھی ہوئی کسی قابل احترام لہٰذا وہ کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیے جانے کے لائے یہ ہے ہمارا عقیدہ جو قرآن کے عقیدے پہلے مساغ نہیں یہی عقیدہ قرآن حقیقت کاغذ کا लेकिन एक लेक बार मोहम्मद लिखा हुआ है साबिर आम कागज से बिल्कुल मुमताज हो गया हो सही और आसमान पसंद करो दोनों कागजों से बेहतर जबकि दोनों ही कागज है वह मकाम मकने में आपके पैर तक पहुंचना चाह आपके खाके पाके बराबर कोई नहीं हो सकता यह हमारा किला है رف اللہ کو مفاد بتا رہا ہوں ہی کوئی مزہ نہیں آتا ہی ورکوں کی احاد میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا اور بات عبادت رب شرک سے بلا اس کو بھی یاد آبادت رب شرک پھر رب کے ایم مخالف ہے یعنی جو عبادتیں رب کرتا ہے وہ مشرق نہیں ہو سکتا اور جو مشرق ہے وہ عبادتیں رب نہیں کر سکتا اسی وجہ سے یہاں پہلے مثبت جملہ لایا گیا ہے اور بعد میں منفی جملہ لایا گیا ہے اس باتی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں انما نماز و ربیلا میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور آپ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے ابھی بیٹھے ہوئے فسد احترام بولتا ہوں یہ عربی کا ایک فائدہ ہے کہ نکیرا جب سخت نفی داخل ہو تو عموم کا فائدہ تح نکیرا سخت نفی موجود ہو یعنی کوئی نکیرا لفظ آ جائے اور وہ نفی کے تحت تو عموم کا فائدہ ہوتا اب یہاں دیکھیے لا الرگ والا رشد بھی نکرہ. رشدن بھی نہ بیٹے پوچھے علی خان دادی نہیں نکرہ. نکرہ. نکرہ. اب لا یہاں موجود اس کے تحت نگر نکرا تحسن نبی کیا ترجمہ ہوا آپ فرما دیجئے. میں مالک نہیں ہوں کسی بھی زرع کا کسی بھی عموم کا فائدہ کسی بھی اللہ کے رقوط صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے یہ اللہ کے رقو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بارے میں جتنے سیارتوں پہ وہی قیار ہو بقیہ اللہ کی رکھنا کہ آپ گاڑی کل تھی جس کو چاہے جس سے چاہے لے لے رزو کا واقعہ جنگ میں شریف ہونا چاہیے رزو لیکن اللہ کے ہمارے پاس سواریاں نہیں سوار ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں اب پیدل بھی دور کا سفر ذرا مشکل ہے اللہ سے سواری کو بندور کروائے جانتے آئے تھے گرما کیا ہے آپ نے فرمایا ہمارے حبیب آپ فرما دیجیے کہ میرے پاس نہیں ہے میں نہیں پاتا ہوں کما رہی میں نہیں پاتا ہوں وہ چیزیں وہ سواریاں جن پر میں تم کو سوار کر سکوں بتائیے حالانکہ جنگ کا موقع ہے اگر آپ کو عجیب کا اختیار ہوگا تو آپ سواریوں کی لائن لگا دیتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے اللہ جیدو میں نہیں پاتا ہوں نہیں پاتا تو اللہ ہمارے کو تعالیٰ نے جتنے اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے فرمائے اختیارات مقیہ تمام اختیارات سونپ دیے گئے تھے یہ عقیدہ صحیح نہیں عقیدے کا نام شرک کسی عقیدے کو شرک کر اور ویسے بھی شرک گون نہ گھومتے کئی قسمیں شرک کیا ہم یہ نہیں کہتے خالی مونت پوجا کا نام صرف کوئی اس طرح پوجنے لگے کوئی مور کی پوچھنے لگے کا نام شرف ہے نہیں شک قسم اللہ اللہ فرمائی ایک شرط بتاؤں بڑی عجیب و بریب بات ہے حضرت عبو رضی اللہ سے مرضی ہے روایت اس طرح ہے. قال قال کتاب ایمان حضرت امام نسخ المان حضرت ابو فرماتے رسول اللہ اللہ وسلم نے کیا فرمایا من آپ جس نے گنڈا بنایا لگا. من آپا نہیں گرا لگایا گرا لگا دیا وہ من سہارا جتنے جادو تھا جو کتنے لوگ ہے جو بازار گنڈا بادشلہ میں پڑ دی گئی ہے پڑھ گیا ایک بار چوٹا نہیں जिसने कोई गिरा लगाई मनाफा सा या फिर उसके अंदर मुंह मारी पसार जादू किया और जिसने जादू करसूल से मर गई ताल्लुक से मर गई हजरत जादू की रिवायत है वाकई हूँ एक आदमी बीमार था उसको देखने के लिए आप गए देखने के लिए गए देखा कि उसके बाजू पर सैर बसा हुआ मन भागा बना हुआ صحیح ہے آپ نے چلتے چلتے فرمایا خدا کی عسم اگر میں آتا اور تیری اس حال میں موت ہو جاتی کہ یہ دھاگا تیرے ہاتھوں میں ہوتا بندہ ہوا تمہیں نماز جنازہ نہیں پڑتا حضرت اللہ اور اب اب سے معلوم ہوا یہ گندہ بنانا ٹھیک ہے ابن القرمط قال امام احمد بن محمد رضي الله عنه مصداق الحديث قد قال وارقوا ابو عبد العامي الجهني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حبلى ليله رهب فضيعتكم وامسك واحد قالوا يا رسول الله فاعطس في ساعه هذا قال ان عليه ثميمه فادخل يده فتقعها فضيعوه فقال من علق ثميمه فقد اشرك عن احمد بن حضرت رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب آدمیوں پر مشتمل ایک وقت آیا ہاتھ بڑھایا اور سب کے ہاتھ پر بیعت کر ہی مان ایک نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے جو ہاتھ کھینچ لیا ہاتھ ہی نہیں ملا لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ناؤ سے تو بحث کر لی ایک آدمی کو چھوڑ دیا آپ نے پتہ دیکھ نہیں رہے تم متن باغی پہنے ہوئے متن کاغیر پہنے ہوئے ہو اس آدمی نے سنا کہ رسول صلی اللہ وسلم نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا اس لیے کہ میرے گلے میں تاغیر ہے فوراً یادہ اپنا ہاتھ داخل کیا پپا کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک گلے میں ہاتھ نہیں جائے بڑی بڑی کابیز ہیں رسول اللہ اللہ نے ہاتھ مل جائے گلے سننا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے حصول بتایا ٹکڑا من اللہ کا تمی متن سب جس نے کوئی بھی کاغذ لڑکائی کوئی بھی تابید کوئی بھی تمی متن ہے میں نے بتایا ابھی جانتے ہیں متن کے کوئی بھی جی نے فرمایا کہ قرآن اور قرآن اللہ وہ بولتا ہے یہ جو بیٹھے رہتے اور کچھ کارڈ وغیرہ باہر رکھے ہوئے تھے توتے کو پچڑے میں سے نکالتا ہے اور توتا ایک کارڈ نکال لیتا ہے اس پر قسمت لکھی ہوئی تھی بہت الم جی مل جو گائب کا نام ہے بتائیے انسان کو معلوم ہے پرندوں کو بےچارا جو پجرے میں بیٹھا ہوا ہے محتاج ہے کہ جو پجرا اٹھائے پھر کچھ دے دے مرچے دے دے کچھ وہ بےچارا گیب بتا تھا Mañana. حدیث پاس کنی جسے امام ابن ماجع رحمت اللہ علیہ کتابت سخارہ کے اندر آئے ہیں اور علامہ البانی میں حدیث پاس کو ارباوالقلیل کے اندر شہر فرکم در آئے ہیں شہر فرکم در آئے ہیں شہر رضی اللہ قال عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتحائزا او امرواتا کی ضبوریا او کائنا فقد سفدقو اما یقول جو حالت میں جو دعویٰ کرتا ہے میں صحیح بتاتا ہے یہ فخت کفرا دماغ ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی اس کا انکار کرتا ہے ہو گیا یہ تو تصدیق کرتی ہے تو کافی ہو گیا اور اگر تصدیق نہیں کر رہا ہے خالی پوچھنے کے لیے کوئی چیز آیا ہے تصدیق نہیں کر رہا ہے کہ جو بتا رہا ہے صحیح بتا رہا ہے اور مکمل صحیح بتا رہی سر ریڈ پہ میں اگر اس طرح تصدیق کرتے تو کافی ہو جاتا ہو. اور اگر خالی پوچھنے کے لیے آیا ہے عقیدہ نہیں ہے کہ آدمی ریڈ فیل میں جانتا ہے گنا کیا ہے اس سلسلے میں امام رحمت اللہ علیہ کتاب, ال... کتاب السلام کے اندر یہ روایت کرائے حضرت حضرت سفیہ رضی, رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے اور وہ روایت کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ من جو آدمی آیا ارف کے پاس جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے غیب من آتا آیا شہین اس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا لم سکھ اور بہن تو چاری کی نمست ہونے <تصفح> سلام کے اندر وغیرہ پھر لیں نماز کے بارے میں بتاؤ لانا نماز بہت تفصیل ہے نماز ایک ہی مسئلہ تھوڑی ہے پچاس مسئلے موجود ہیں جو سوال کریں گے اور رجسٹری بیان لو یہ سبھی بتا نہیں अल्लाह तबारक ने इशार फरमाया ये इतनी बड़ी चीज है इसको लाइटरी को ले रहा है इंसानों सिर्फ को लाइटरी को ले रहा है पूरे आमाल की बुनियाद है इमारत पूरी की पूरी आमाल की तौहिद के ऊपर कायम है अगर तौहीद गड़बड़ हो गई पहाड़ों जैसा عمل لے آئے اللہ سب اللہ اللہ کو نہیں اگر آپ کی بفرز محال جبکہ ندی کے بارے میں فکر تصور بھی کی نہیں کیا جا سکتا خطاب کر کے کہا گیا محال اگر آپ فکر کرے تو آپ کے سارے عملے کتنی خطرناک اور اللہ ایک جگہ مصری کو بے وقوف کا ایک جگہ کے علاوہ حکم دے دے را کی پوجا کروں بتا رہی ہے اللہ के اور ایک جگہ جو ملت ابراہیم سے ایراض کرے اس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا یعنی وہ अपने ہی بےوقوف اپنے نفس کو بے وقف بنانے کا مطلب بے وقوف اور ملت ابراہیم کیا ہے یہ حضرت یسو وال اسلام سے پوچھ لو کہ دو آدمی جیل میں داخل ہوئے اور دونوں نے خواب دیکھا اچھا آدمی خبر کر کے آپ کی کافی پوچھے تاکہ کھانا آنے سے پہلے میں چند باتیں تم سے بتاتا ہوں اور جانتے ہیں ان دونوں قیدیوں کے سامنے سب سے پہلی تعلیم جا رکھی اپنی پہلے پہلے تو میں سب سے پہلے یہی کہا مار تم ملی لائن رہو اللہ کے راؤ تمہارا کوئی اور حضرت کو مجین کی طرف بھیجا گیا پکا یا تو میں بدوں گا ہمارا ملی لائن کر دیکھ رہے ہیں تمام انبیاء کرام جو بھیجے گئے انہوں نے سب سے پہلے توحید پر محنت کی اور تیرہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مضبوط کیا کی ان کا ایمان پہاڑ ہو گئے پہلے توحید کے محنت کی اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جتنی آیتیں ہیں اکثر نازی مضبوط جاتی ہے۔ اگر آدمی یہ گھر کی بنیاد مضبوط نہ ہو اوپر کی منظر ہمیشہ ہماری خطر میں رہیں کبھی بھی پوری کی پوری عمارت بھی اور ابراہیم کی تشریح خود اللہ تبارک نے حضرت کی زبان کروا دی انہوں نے کہا اس سے پہلے کی کھانا آئے میں ایک بات ہوتا ہوں ابراہیم میں نے ملت کی اس باقی ہے اپنے آبا واقعی کیا ہے ابراہیم وی صحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے آبا میں سے یاقوب علیہ السلام اسی طریقے سے ان تمام انبیاء اکرام کی جو میرے آبا ہے ان کے ملت کی ہم نے سے بات کہ ہم کو کتار اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں آپ اٹھا کر کے دیکھیے جو جو قوم ہلاک ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے ساری قومیں آپ دیکھے قوم آج قوم کالے کمود اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے قوم نو ان کے ہلاکت کی بنیادی وجہ یہ حضرت نو علیہ السلام نے محنت میں چند لوگ بتائیے کتنی محنت کی ہوگی اس سیبر نے اللہ سوارے کو تالا ان کو سلام کی نازی فرمائے کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے تو ساڑھے نو سو برس دعوت دیتے ہیں سبھی کی طرف برت ہے اور یہ اتنی عجیب چیز ہے حضرت ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے آیا اس نے مجھے یہ خبر دیا مجھے بچانا دی کہ دو آدمی مر گیا اور ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور جنت میں شوقین <سلام> اسی وجہ سے کہا گیا پہلے تو مضبوط کیجیے اور ساتھ ساتھ آم آئی سوال اچھی نہیں کیا پرانے خیز میں ان چیزوں کی تفصیل موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤثر بنائے اور <سلام>